مختلف معزل ہوتا رہا قرآن پاک کی اکثر سورتیں سبب بنتا رہا اس سبب سے متعلق آیتیں اور سورتیں اترتی رہی جن کو مفسرین نزول کہتے ہیں کہ اس صورت کے اترنے کا سبب کیا بنا اور اس آیت کے اترنے کی وجہ کیا تھی اس سے پہلے میں سورت کوسر کی تفسیر بیان کروں اس کی وضاحت کروں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کے شان نزول کا تذکرہ کروں صورت کیوں اتری ہے یہ آواز ٹھیک کرو بتا دعا خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ملنے سے پہلے پچیس سال کی عمر میں مکہ مکرمہ کی ایک صاحب سروت خاتون حضرت خدیبت القبرا رضی اللہ تعالی ان سے انہا کی تھی ان سے اللہ نے آپ کو چار لڑکیاں da انتقال کر گیا دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے جس کا لقب طیب اور طاہر ہے لوگوں کو یہ موالہ لگا کہ طیب اور طاہر بھی آپ کے بیٹے ہیں مغرہ میں اللہ نے آپ کو ایک فرزند اور عطا کیا یہ آپ کی لانبی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن سے تھا بیٹے کا نام اپنے دادا کے نام پر ابراہیم رکھا تھا گویا کے آپ کے کل بیٹے تین ہیں جن میں سے دو حضرت حدیجہ کے بطن سے اور ایک حضرت ماریا کبتیا جو لانبی ہے اس کے بطن سے سے پہلے پیغام خداوندی پہنچانے سے پہلے جتنا احترام جتنا اکرام جتنی عزت کے کسی آدمی کی اتنی عزت ہو سارا مکہ اپنے بچوں سے زیادہ آپ سے پیار کرتے شفقت کرتے اور مکے کے لوگ اپنے باپ دادا سے بڑھ احترام کرتے ہیں ادب احترام عزت قدر و منزلت میں یہ جا رہی کہ جب آپ مکے کی گلوں میں یا مکے کی سڑکوں پہ یا مکے کے چوکوں میں یا بازار میں جب آپ کبھی تشریف لے آتے بھی آپ کو نام لے کے نہ بلاتا کہ وہ عبد کا بیٹا محمد جا رہا ہے عبد المتلک کا پوتا محمد جا رہا ہے کوئی نام لے کے نہ بلاتا ادب احترام عظمت قدر و منزلت اس درگے پہ چلی گئی کہ جب آپ گلوں اور سڑکوں میں آتے ہیں مکے کے لوگ کہتے ہیں وہ امین جا رہا ہے وہ صدیق جا رہا ہے آپ کا لقب پڑ گیا امین آپ کا لقب ٹھہرا صادق اور صدیق احترام موجود ہے ادب کی انتہا کوئی نہیں بلکہ مکے کے لوگ اپنے جھگڑے اپنے تنازعات اپنے اختلافات ان کے آپس میں ہوتے ان اختلافات میں وہ آپ کو سالس مانتے جج مانتے فیصل مانتے حاکم مانتے جو فیصلہ یہ کر دیں ہمیں منظور ہے بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے مشیکین مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی میں سرے سے بیت اللہ کو بنایا تھا چندہ کر کے اس میں حضر اسود کو اپنی جگہ نصب کرنے کا وقت آیا تو مکے کے تمام قبائل اس بات کے دار بنے کہ حجری اسود کو ہم اٹھا کے اس کی اپنی جگہ رکھیں گے یہ, یہ شرف ہمیں ملنا چاہیے ہر قبیلے نے اپنا استحکا ظاہر کیا لڑائی نے تور پکڑا جھگڑا ہونے لگا قریب تھا کہ تلوار میان سے باہر نکل آئیں کہ کسی نے کہا لڑو مرو نہیں جو بندہ بیت اللہ میں اب سب سے پہلے داخل ہو اس کو خالص مان لو جج مان لو وہ جو فیصلہ کر دے اس کے مطابق حضر عصمت کو نصب کر دو تو اچانک تشریف لے آئے حضرت محمد صلی اللہ ہو ابھی تک آپ کے سر پہ نبوبت کا تاج نہیں سجایا گیا ابھی آپ پیغمبر نہیں بنے ابھی آپ پر قرآن کا نزول شروع نہیں ہوا ابھی جدریر وہی لے کے نہیں آیا ابھی آپ نے کسی کو غیر اللہ کی پوجا پاٹھ سے منع نہیں کیا شرک سے نہیں روکا اللہ کا پیغام ابھی نہیں سنایا ابھی معاشرے میں اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں جس طرح آپ بندہ زندگی گزارتا ہے جو ہی بیت اللہ کے دروازے سے آپ داخل ہوئے تو وہ لوگ جو آپس میں دست و گریبان ہو چکے تھے یا ہونے والے تھے وہ دم پکار تھے یا الامین یا الامین امین آ گیا صدیق آ گیا صادق آ گیا یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا پھر میرے پیارے پیغمبر نے نبوت ملنے سے پہلے بھی کتنا خوبصورت فیصلہ کیا کتنا بہترین فیصلہ کیا آپ نے اپنی چادر زمین پہ بچھائی آپ نے وہ حجر اسود اٹھا کے اپنی چادر پہ رکھا تمام قبیلوں کے سرداروں سے کہا آ جاؤ اور چادر کے کونے پکڑ کے اٹھا لو سارے قبیلے کے لوگ اٹھا کر حجر اسود کے قریب لائے اور میرے پیارے پیغمبر نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اپنی جگہ پہ نصر کر دی نصب کر دیئے سارے اس میں شامل بھی ہو گئے جھگڑا بھی مٹ گیا کو سالس مانتے تھے وہ لوگ جج مانتے ہیں وہ لوگ کو فیصل مانتے ہیں اپنے جھگڑے چکاتے ہیں آپ کے پاس مجھے یہ بتانے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے اہل علم لوگ ہیں پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے کہ برادریوں میں جب جھگڑے ہو جاتے ہیں برادریوں میں جب اختلاف پڑ جاتے ہیں تو پھر برادری کے لوگ ان جھگڑوں کو چکانے کے لیے سالس اور فیصل اور جج مقرر کرتے ہیں مجھے آپ ہی بتا دیں کس قسم کے آدمی کو سالس بناتے ہو کس قسم کے آدمی کو جج بناتے ہو سم کے آدمی کو فیصل مانتے ہو وہ ہیلا جو صاحب گائے ہو وہ ہیلا جو صاحب فیم و ذکا ہو وہ ہیلا جو سب سے زیادہ عقل مند ہو وہ ہیلا جس کے پاس فیصلے کرنے کی قوت ہو وہ ہیلا جو امانت دار بھی ہو دیات دار بھی ہو کسی کی شاید بھی وہ نہ لے جائے پھر وہ معاملات کو سمجھتا بھی ہو تو پھر مجھے کہنے دینا کہ مکے کے لوگ عملی طور پر اس بات کا اظہار کر چکے تھے کہ مکے کے اندر اگر اہل مکہ میں سب سے کوئی عقل مند ہے تو وہ صرف محمد کری صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے کا کا ہو ہو رہا ہے، کا احترام ہو رہا ہے ہے احترام کو اپنی پلکوں پہ بٹھایا جا رہا ہے ہتھیلیوں پہ اٹھایا جا رہا ہے گلے کے پھولوں کے ہار آپ کے گلے میں ڈالے جا رہے ہیں راستے میں پھول کی پتیاں بچھائی جا رہی ہیں ادب احترام سب کچھ آپ کا ہوتا رہا کوئے صفا کے جب آپ کو نبوت مل گئی اور آپ کو رسالت مل گئی اور آپ کو پیغام اللہ کا مل گیا اور اللہ نے فرمایا یا مبت سرو کم فہنگیر و ربر کا فکبر اے کملی اوڑ کے سونے والے میرے پیغمبر سونے کا وقت لگ گیا سونے کے وقت چلے گئے آرام کے ٹائم چلے گئے کم ذرا اٹھیے ذرا اٹھیے فہن دے کون کو ڈرائیے ربر کا فکمبر یا کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے یہ بات بیان کر کہ سب سے زیادہ بڑھائی اگر کسی کو سمجھتی ہے تو وہ میرا ہے رابطے پیرمبر اپنے رب کی بڑھائی بیان کر اپنے رب کی توحید بیان کر اٹھا چادر کو پھینک دے میرے پیغمبر کھڑا ہو جا اور لوگوں کو ڈرا نبی پاک کوہے سفا کے آئے ہیں کپڑا ہلا کے لوگوں کو آپ نے جمع کر لیا ہے آج عبد الف کا پوتا عبداللہ کا درے یتیم جس نے آج تک ایسا کوئی کام نہیں کیا آج وہ کپڑا ہلا کے سب کو اکٹھا کر رہا ہے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا بن گئے ہیں جوان بھی آئے بوڑھے بھی آئے بچے بھی آئے سب وہ شامل ہو گئے پہاڑ کے دامن میں آپ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں پہلا دن ہے تبلیغ کا پہلا دن ہے اولان نبوبت کا پہلا دن ہے پیغام رسالت کے سنانے کا لیکن اس سے پہلے نبی پاک ان لوگوں سے کہتے ہیں میں نے چالیس سال کا عرصہ تم نے گزارا ہے چالیس سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا اس میں میرا بچپن ہے اس میں میرا لڑکپن ہے اس میں میری جوانی ہے اس میں میری تجارت ہے اس میں میری معیشت ہے اس میں میرا بکریوں کا چرانا ہے اس میں میرا سفر ہے اس میں میرا ہضر ہے اس میں میری گھریلو زندگی ہے اس میں میری بازار کی زندگی ہے میری شادی اس میں شامل ہے میری غمیاں اس میں شامل ہیں میری خوشیاں اس میں شامل ہیں میرا دفت اس میں شامل ہے میری بیماریاں اس میں شامل ہیں میں نے تمہاری اندر چالیس سال کا ایک طویل عرصہ گزارا ہے تم نے میری جوانی کے یار موجود ہے تم نے میرے بچپن کے یار موجود ہیں جن کے ساتھ مل کر میں نے بکریاں چرائی تھیں تم نے میری جوانی کے یار موجود ہیں جن کے ساتھ میں نے خلبتیں بسر کی جن کے ساتھ میں نے جلوتیں بسر کی میری زندگی تمہارے سامنے موجود ہے چالیس سالہ زندگی تمہارے سامنے موجود ہے اور مکے کے میرے دوستوں اور مکے کے میرے رشتے داروں اور میری جوانی کے یاروں اور میرے پتل کے یاروں میں نے چالیس سال کا عرصہ تم نے گزارا ہے بتاؤ میری زندگی کی سفید چادر پہ کوئی داغ دکھا سکتے ہو بڑا مشکل تھا یہ اعلان کرنا اور اب بھی مشکل ہے یہ اعلان کرنا میری زندگی کی سفید چادر پہ کوئی دھبا میری زندگی کی سفید چادر پہ کوئی داغ دکھا سکتی ہو میری آنکھ سے کسی کی عزت کو خطرہ پہنچا ہو میرے ہاتھ سے کسی کی امانت کو خطرہ پہنچا ہو میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہو میں نے تجارت کے اندر خیامتی کی ہو چالیس سالہ میری زندگی کا عرصہ تم نے گزرا ہے اس میں کوئی باغ اس میں کوئی بھبا اس پہ کوئی نشان انگلی رکھ سکتی ہو میں کہا کرتا ہوں سروے کا آدمی ہو یہاں وہ کرتوت کرے کرتوت کرتا ہوا پکڑا جائے یہاں سے بھاگ کے کراچی چلا جائے ایک لسواری رنگ کا جبہ پہن لے گلے میں ہزار دانے کی تسبیح پہن لے سر پہ وہ پگڑی باندھ لے اللہ ہو اللہ ہو کے وظیفے پڑھنے لگے اور تحدد پڑھنے لگے قرآن کی تلاوتیں کرنے لگے داری اس نے وہاں جا کے رکھ لی کراچی کے لوگوں کو کہتا ہے مین ولی من لو مجھے ولی مانو کراچی کے لوگ کو اس کو ولی مان لیں گے اس لیے کہ کراچی کے لوگوں کو اس کے ماضی کا پتہ نہیں ہے کہ اس کے پچھلے کرتوت کیا ہے اور کمال تو بندے کی یہ ہے جہاں بچپن گزارا ہے جہاں جوانی گزاری ہے جہاں سفر گزارا ہے جہاں ہزر گزارا ہے ان لوگوں کے اندر کھڑے ہو کر کہتا ہے اور میری چالیس سالہ گودگی پہ کوئی بال دکھا سکتی <سؤال> اے دھبا دکھا سکتے ہو میری زندگی پر میں تمہارے اندر رہا ہوں بچپن میں کیا کچھ نہیں ہوتا جوانی جو مستانی ہوتی ہے اور دیوانی ہوتی ہے اس دیوانی اور مستانی جوانی میں بندے سے کیا کچھ نہیں ہو جاتا لیکن کوئی بات کوئی دھبا دکھا سکتے ہو بات تو تھوڑی سی طویل ہو جائے گی مجھے چکر تھوڑا سا کاٹ کے پھر اپنے مقصد کی طرف آنا پڑے گا لیکن یہ چکر کاٹنا مقام محمد الرسول اللہ والے موضوع کے تحت آ جائے گا ان شاء اللہ وہ جو ہم بیان کر رہے ہیں مکان خطاؤ سے بچا ہوا ہوتا ہے یہ جو پیغمبر دنیا کی سیال کاریوں سے دامن کو بچا کے چلتا ہے یہ جو پیغمبر گناؤں سے معصوم ہوتا ہے ماں کی گود سے لے کر میں جانے تک پیغمبر سے کوئی چھوٹا بڑا گنا سرزگ نہیں ہوتا ہے وہ معصوم انلخا ہوتا ہے اس سے اللہ کی نافرمانیاں نہیں ہوتی ہیں اس سے گناہ سرزگ نہیں ہوتی ہیں یہ بھی تب ہوتا ہے جب اللہ کا دستے قدرت اس کی پیٹھ پہ ہوتا ہے اس کی پیٹ پہ, پہ ہاتھ کس کا ہے اللہ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اللہ اپنے پیغمبر کو چلا رہا ہے اللہ ہوا کتنی خوبصورت بات کی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے بیٹا جب پیدا ہوتا ہے وہ چلنے کے قابل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بیٹے کے ہاتھ میں باپ کی انگلی پکڑوا دیتا ہے باپ اس کو دے دیا بیٹا چلنے لگ گیا باپ نے انگلی پکڑ لی باپ بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے باہر لایا ہے باپ بیٹے کو کہتا ہے بیٹا یہاں نالی ہے رکھنا پڑے گا یہاں گڑا ہے بیٹا یہ سڑک ہے تم جل جاؤ گے چلا رہے ہیں بچا رہے ہیں یہاں بیٹھنا ہے یہاں نہیں بیٹھنا یہاں سونا ہے یہاں نہیں سونا یہاں جانا ہے یہاں نہیں جانا اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کے باپ والا سایا اس وقت اٹھا لیا باپ ماں کے پیٹ میں تھے ابھی آپ پانچ چھ سال کے تھے اللہ نے اپنی والدہ والا سایہ آپ کے سر سے اٹھا کر اس بات کا اعلان کیا میرے پیغمبر تیرا ہاتھ میں نے باپ کے ہاتھ میں نہیں دینا میں نے خود تجھے چلانا ہے میں نے تجھے چلانا ہے میں نے تیرا ہاتھ پکڑ کے چلانا ہے میں نے تجھے کہنا ہے یہاں جانا ہے یہاں نہیں جانا یہاں بیٹھنا ہے میرے پیغمبر اور یہاں نہیں بیٹھنا میں نے تیرا ہاتھ پکڑ پکڑ کے چلانا ہے ابھی آپ دودھ پیتے مائی حلیمہ کا دودھ پیتے پی مختص کر رکھا ہے تقسیم کر رکھے حضرت حلیمہ کہتی ہے ایک دن میں نے کے دودھ کا حصہ کو پلا کر جان بوجھ کے آپ کو جب دوسری طرف ڈالنے کی کوشش کی محمد لموہ پیچھے کھینچ لیا وہ پیچھے کھینچ لیا بان حال کہتے ہیں ما میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا اس لیے کہ جب رب میرے سب میں نبوت کا تاج سجائے گا تو میں نے لوگوں سے کہنا ہے اپنے بھائی کا حق نہ کھایا کرو اپنے بھائی کا حق نہ کھایا کرو آج میں اپنے بھائی کا حق کھا لوں کل میں یہ بات کیسے کہہ سکوں گا یہ اب اللہ کے ہاتھ میں اگلی اپنے پیغمبر کی اور اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے اپنے پیغمبر کو بچا رہا ہے اپنے پیغمبر کو یہاں جانا ہے یہاں نہیں جانا یہاں رہنا ہے یہاں نہیں رہنا صرف کر رہا ہوں مسجد بنائی تھی منافقوں نے اور نبی پاک نے وعدہ بھی کر لیا تھا کہ میں اس میں نماز پڑھا دوں گا لیکن جب تبوک سے واپسی پر نماز پڑھانے کا وقت آیا اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ نے ادھر نہیں جانا آپ نے ادھر نہیں جانا گویا کہ نبی پاک کو اللہ تعالیٰ تربیت کر رہے ہیں چلا رہے ہیں اللہ بچاتا ہے ہم بے کو گناوں سے اسیان کاریوں سے خطاؤں سے اور اگر میں خطیل رنگ میں یہ ڈملا کہہ دوں غلط نہیں ہوگا بلکہ قرآن اس کی تائید کر دے گا اس جملے کی میں ایک دلیل پیش کر دوں گا کہ دنیا کے تمام لوگوں کو اس میں صحابہ ہیں اس میں تابئین اس میں تباہ تابئین ہے اس میں آئم ہے مجھ اس میں فقیر ہیں، اس میں اولیاء اللہ شبد الداد تحد دیدار ہیں علماء ہیں ان میں مفسرین ہیں ان میں محدثین ہیں ان میں آئم مجتہدین مجھ ان میں بڑے بڑے لوگ ہیں ساری کائنات کو اللہ خطاب کر کے کہتے ہیں گناہوں کے قریب تم نے نہیں جانا تم نے گناہوں سے بچنا ہے لا تقرب الزنا لا تقرب الزنا تم نے گناہ جنا کے قریب نہیں جانا تم نے جھوٹ کے قریب نہیں جانا تم نے سیاح کاریوں کے قریب نہیں جانا ساری کائنات کو اللہ خطاب کر کے کہتے ہیں تم نے گناہ کے قریب نہیں جانا لیکن جب اپنے پیغمبروں کی باری آتی ہے اللہ تعالی انداز بدل دیتے ہیں وہاں اللہ یوں نہیں کہتے کہ اے اے اے میرے تم نے گناہوں کے قریب نہیں جانا نہیں اللہ کہتے وہاں اللہ تعالیٰ انداز بدل کے کہتے ہیں گناہوں کان کھول کے سنو میرے میرے نہیں جانا تسا میرے نبیاں لیرے تصیں میرے نبیاں لیرے نہیں جانا بہت گناہوں سے اللہ خطاب کر کے کہتے ہیں میرے پیغمبر کے قریب نہیں جانا قرآن کہتا ہے کزا لے کالے فاسو شاہ ان مخلص سات کمرے تھے بند کر کے کھڑی تھی زلیخا حضرت یوسف کو دروازے اس نے بند کر دیے تھے کھڑکیاں اس نے بند کر دی تھی روشن دان اس, اس نے بند کر دیے تھے تالے اس نے لگا دیے تھے جاویاں اس نے اپنی گیب میں ڈال لی تھی اور سات کمروں میں بند کر کے حضرت یوسف جو بننے والے پیغمبر تھے ان کو کہتی تھی ہے تلک کال اصلے جلدی کر میں تجھے دعوت گناہ دے رہی ہوں یہاں دیکھنے والی آنکھ کوئی نہیں یہاں روکنے والا ہاتھ کوئی نہیں یہاں بیان کرنے والی زبان کوئی نہیں اور میں تجھے دعوت گناہ دیتی ہوں الگ کمرہ ہے میں وزیر خزانہ کی بیگم ہوں اس کی بیوی ہوں سارا مصر میرے حسن کے پیچھے بھاگتا ہے یوسف میں تیرے پیچھے بھاگ رہی ہوں ہے الگ کمرہ ہے بند جگائے مالکہ ہے جو دعوتیں گناہ دیتی ہے اور بننے والا پیگمبر کہتا ہے ماغ اللہ یہ کون حفاظت کر رہا ہے ماغ اللہ اللہ کی پناہ زلیخا مجھ سے اس بات کی امید ہو مجھ سے اس بات کی امید نہ کرنا خود قرآن کہتا ہے لولا اللہ برحان ربدے اگر میری برہان میرا یوسف نہ دیکھتا تو شاید یو بھی ارادہ کر لیتا برحان رکھ کس کی برہان ہے اللہ کی برحان تو بچانے والا کون ہے اللہ بچانے والا ہے یوسف اللہ السلام یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ کمرے بند ہیں تالے لگے ہوئے ہیں انہوں نے کہا مہاج اللہ مجھ سے یہ امید تم نے نہیں رکھی زلی کہتی ہے یہ یہ مواقع روز روز نہیں ملا کرتی ہیں یہ تنہائی نت روز نہیں مجھے سرایا کرتی ہیں آج میں موقع ضائع نہیں کروں گی آج تم پا ہو چابیاں میرے جیب میں ہیں تالے لگے ہوئے ہیں جب تک چابیوں سے تالے نہ کھولے جائیں تالے نہیں کھولتے تالا نہ کھلے دروازہ نہیں سبب سارے میرے پاس ہیں حضرت یوسف کو یہ سب کچھ نظر آ رہا تھا اس کے باوجود اللہ کے پیغمبر نے نگائیں چھت کی طرف اٹھا کے کہا اب نہیں بول مستر جائے اور بے کس اور اللہ چاہ کی کتاریں سننے والے میرے اللہ اور بےکس کی فریادیں سننے والے میرے اللہ مجھ سے بڑا بےکس کون ہے بڑا لاچار کون ہے میری نبوت کی چادر کو باغ باغ کرنا چاہتی ہے تالے اس نے لگا دیے چاول اس کی جیب میں باہر نکلنے کا راستہ کوئی نہیں اسماف لکھ چکے ہیں لیکن مولا تو پابند نہیں ہے کا پابند نہیں ہے تو بڑی تو تو قدرتوں والا ہے اللہ نے فرمایا میرے یوسف کو پھر ہاتھ کے ہاتھ رکھ کے کھڑے کیوں ہو ذرا دروازوں کی طرف بھاگو نا بھاگنا تیرا کام ہے تالوں کو توڑ دینا میرا کام تالوں کو توڑ دینا میرا کام ہے بھاگو برا حضرت یوسف چلے گئے تالے ٹوٹتے چلے گئے حضرت یوسف دروازوں سے باہر نکلتے چلے گئے مولانا روم رحمت اللہ علیہ جب اس واقعے کو پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی اس طرح مدد کی تو مولانا روم کہتے ہیں گرچ رکھنا اگر کوئی رستہ اور کوئی سوراخ مجھے نظر نہیں آتا اسباب سارے مٹ گئے ہیں اسباب سارے ختم ہو چکے ہیں ڈاکٹروں کے بورڈ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ مریض موت کے منہ سے نہیں بچ سکتا یا ڈاکٹروں کے بورڈ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اس میاں بیوی سے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی یا وکلا کے بورڈ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے یہ ملزم پھانسی کے پھندے سے نہیں بچ سکتا مولانا روم کہتے ہیں اگر دنیا کے قانون مٹ جائیں اگر دنیا کے ضابطے ختم ہو جائیں اگر دنیا کے اصول مٹ جائیں اگر دنیا کے مٹ جائیں اور بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کبھی نہ امید ہو کے نہیں بیٹھنا یوسف کی طرح دوڑنا تیرا کام ہے قدرتوں کے مظاہرے کرنا اللہ کا کام وہ کبھی کبھی قانون توڑ کے قدرتوں کے مظاہرے کر دیا کرتا ہے وہ قانون کا پابند نہیں ہے وہ اصول کا پابند نہیں ہے وہ ضابطوں کا پابند نہیں ہے کیا حضرت ذکری علیہ السلام کو باج بیوی سے اولاد نہیں دی خود کیا کہتے تھے ذرا نکالیے پرانے پاک کی وہ ہے سفر نمبر دو سو ستہتر ہے سفر نمبر دو سو ستہتر ہے سورت کا نام سورت مریم ہے سفر نمبر دو سو ستہتر ہے سورت کا نام سورت مریم ہے نے پاک کہتا ہے ذکر و رحمت رب زکری اذ نادا رب ندان خفیہ اذ نادا رب جب اس نے پکارا کس کو بولئے حاجت میں حضرت کریا علیہ السلام نے کس کو پکارا ہے از نادا ربا جب حضرت کریا نے پکارا رب اپنے ندان خفیہ پکارنا آہستہ آہستہ چپ کے اس لیے کہ زور سے پکارنے کی ضرورت نہیں تھی وہ دلوں کے رات بہتر جانتا ہے زور سے پکارنے کی ضرورت نہیں تھی آہستہ آہستہ پکارا کالا کہا ربے الی واہ نل ازم ملی ہو گئی میری ہڈیاں وشتا اللہ سیبا اور میرا سر سفیدی سے شولہ مارنے لگا سفید ہو گیا میرا سر سر کے بال سفید ہو گئے ولم کم بے دعا کرب شکیا لیکن میرے اللہ میں اب تک تجھے پکار کے کبھی بھی نامراد نہیں ہوا میں بدبخت نہیں بنا بدبخت تو وہ ہے جو تجھے نہیں پکار پہ بدبخت تو وہ ہیں جو تیرے سوا اوروں کو پکارتے ہیں میں تو تیرے پکارنے والا ہوں تجھے پکارنے والا ہوں میں بدبخت تو بنوں بھائی لے سر تم موالیہ لمبر آئی بس کان تم اور ہے بیوی میری بانج ہے بیوی میری باز میری عمر نبے سال یا ایک روایت میں ایک سو بیس سال میرے سر کے بال ہو گئے سفید میری ہڈیاں ہو گئی روئی کی طرح نرم و نازک اگر کوئی طاقتور آدمی پکڑ کے بھیج دے تو اس کو ریزا ریڑا کر دے میں بورا میرے سر کے بال سفید قوتیں ختم طاقتیں ختم بیوی میری باز ہو گئی ہے لیکن میرے اللہ میرے اللہ یہ سارے قانون اور ضابطے مٹ گئے ہیں مجھے تیری قدرتوں پر یقین ہے میرے اللہ تو مجھے بھی ایک بیٹا عطا کر دے مجھے بھی ایک بیٹا عطا کر دے اللہ نے فرمایا یاز کریا ایز کریا انشوروں کا بے ہونا ہوگا بھی نہیں یہ جیسی سفتیں کسی بچے میں ہوں گی بھی نہیں جو ہم تجھے بیٹا عطا کر رہے ہیں کالا حضرت نے کہا گبے اے میرے رب اللہ یکون علی غلام یہ بیٹا کیسے ہوگا یہ بیٹا کیسے ہوگا بکانا تم راسی آخرا حالانکہ بیوی میری بانج ہے بقت بلک تو منل کبریا میرا بڑھاپا انتہا کو پہنچ گیا بیوی میری بانج ہے طاقت میری ختم ہو گئی کت مجھ میں موجود نہیں بیوی میری بانج ہے بیٹا کیسے ہوگا کالا کگالکھ کالا کالا کگالکھ اللہ نے فرمایا اسی طرح کگال چکا میں نے اسی طرح کیا مطلب یعنی جس طرح تجھے بنایا اسی طرح بیٹا بھی ہو جائے گا تجھے پہلے پیدا نہیں کیا ہم نے اسی طرح بیٹا بھی ہو جائے گا لیکن ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کزالت کا مانا کرتے ہیں خوبصورت مانا کرتے ہیں فرماتے ہیں کزالت میں جو کاف ہے کاف لے بیان الکمال کاف لے بیان الکمال حضرت کا تعجب کرتے ہیں بیوی بی میری باز ہے میں بورا ہوں طاقت ختم ہو گئی قوت مٹ گئی ٹوٹ گئی بیوی میری بانج ہے بانج عورت سے اولاد کا پیدا ہونا ناممکن ہوتا ہے بیٹا کیسے ہوگا اللہ نے فرمایا کزا لکھ میرے پیغمبر اسی طرح دینا تو ہمارا کمال ہے اسی طرح دینا تو ہمارا اسی طرح دینا تو میرا کمال ہے کافی یہ کمال کمال میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ اپنا قانون توڑ کے قدرتوں کے مظاہر تو اللہ کے دروازے سے بندے کو کبھی نہ امید ہے نہیں ہونا چاہیے حضرت مریم کو اللہ نے بغیر خامد کے بیٹا نہیں دیا حالانکہ قانون اللہ کا کیا ہے یہ قانون نہیں ہے انسان کا پیدا ہونا تو ٹھیک ہے لیکن نر مادہ کا جوڑا انتظار کرے تب اولاد پیدا ہوتی ہے لیکن وہاں اللہ نے بغیر خامد کے دیا سا بغیر معاف کے پیدا ہوئے اللہ مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں لوگوں اگر سارے دروازے بند ہو جائیں میرے دروازے سے نا امید کبھی نہ ہونا کبھی کبھی میں قانون توڑ کے قدرتوں کے مظاہرے بھی شروع کر دیا ہم سے کیا بھائی ہم سے کیا بھائی حضرت یوسف علیہ السلام جب باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر موجود تھا سامنے عزیز مصر موجود تھا زلحخہ کا خامل سامنے موجود تھا زلیخا نے دیکھا یوسف علیہ السلام نے بھی دیکھا تو زلخہ کہتی ہے کیا علاج اور کیا سزا اس بندے کی جس نے تیری عزت پہ ہاتھ ڈالا فوراً نظام حضرت یوسف پر ڈال دیا انشاءاللہ کبھی مت پایا موقع ملا تو میرے ذہن میں ہے انشاءاللہ شاء اللہ یوسف کی تفصیل بیان کرنی ہے انشاءاللہ کہ سورت یوسف میں کیا کچھ بیان ہوا ہے جس کو قرآن نے آسل قصص کا سارے قصوں میں بہترین قصہ سارے بیانوں میں بہترین بیان جس سورت کو کہا گیا یہ واقعی ان شاء میں ہم بیان کریں گے پھر آج تو میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت تیسرے باہر نکل کے چلے گئے تو اللہ تعالی نے جب اس واقعے کا ذکر کیا اللہ فرماتے ہیں کا نسرے کا ان سوشا کیا میں نہ کریں گے ہم نے یوسف کو گناہوں سے ہٹا دیا ہم نے یوسف کو بے حیاں سے ہٹا دیا نہیں بے معنی نہیں ہوگا بلکہ لے لفلوں ان ہو اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر ضرور کھڑا رہا ہم نے گناہوں کو ہٹا دیا ہم نے گناہوں سے کہا کہ میرے یوسف سے دور حد تک تو میرے ارد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ندی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام مکے میں موجود ہے عزت مکے میں موجود ہے آپ کو امین کہا جا رہا ہے آپ کو صدیق کہا جا رہا ہے آپ کو فیصل مانا جا رہا ہے چالیس سال تک برابر یہ احترام قائم رہا یہ عظمتیں قائم نہیں یہ ادب قائم رہا یہ آپ کی قدر و منزلت مکے والوں کے دلوں میں قائم رہی لیکن یوں ہی نبی پاک نے اسی کو سفا پہ, پہ پہلے دن اعلان نبوت کرتے ہوئے فرمایا لا الا ہوں اگر فلاح چاہتے ہو اگر کامیابی چاہتے ہو اگر جنت کا راستہ چاہتے ہو اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو پھر لوگوں کہو لا الح اللہ اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے اللہ کے سلاح کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سلاح کوئی عبادت کے لائق ہے نہیں ہے یہ پیغام کیا ہے پیغام توحید ہے یہ پیغام پیغام توحید ہے نبی پاک نے یہ جملے زبان سے باہر نکالے وہ عربی دان تھے عربی جانتے تھے الہ کا مینا اور مخوض ان کے دون میں موجود تھا ان کو فوراً سمجھ آ گئی کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تین سو ساٹھ جو کعبے میں پڑے ہوئے ہیں کے پے ان کے پلے کچھ نہیں ہے وہ نافے زار نہیں ہے وہ مددگار نہیں ہے وہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والے نہیں ہیں وہ جھولیاں بھرنے والے نہیں ہیں وہ نظروں نے کے لائق نہیں ہیں وہ نہیں سکتے وہ غائبانہ مدد کر نہیں سکتے الحق کا مینا میں نے بارہ آپ کو سمجھا چکا ہوں وہ سمجھتے تھے کا مینا الحق کا مفوظ اللہ وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے عبادت جس کی کی جائے اس میں کتنی شفتی ہونی چاہیے بے شفتی ہونی چاہیے عالم غائب تارے کھول لو پھر عبادت کی تین قسمیں ایک قولی ایک مالی اور ایک بدنی مبکے کے کافر اس بات کو سمجھ جائے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کو ہم پوجتے ہیں ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے وہ کچھ نہیں ہے یہ لا الہ الا اللہ کی چھری چلا رہا ہے یہ ہمارے سارے معبودوں کا سچا ناش کر رہا ہے چنانچہ وہ محبت جو تھی عداوت میں بدل گئی وہ پیار جو تھا نفرت میں بدل گیا وہ عزت جو تھی بے عزتی میں بدل گئی جو لوگ ایک منٹ پہلے کہہ رہے تھے تو سچا ہے تو سچوں کا سچا ہے تیری چالیس سالہ زندگی میں ہم نے تو اسے کبھی جھوٹ نہیں سنا ان لوگوں نے کہا ان تک کا بڑھ کے جھوٹا ہے تو ہے دیوانہ ہے شاعری کرنے والا ہے تو ہے مجلون فلان لو ہاتھ سے پڑھ کے آتا ہے ہمیں آ کے سنا دیتا ہے پہلے کہانی ہے نبی پاک پر پتوے لگے نبی پاک کے خلاف طوفان بدتلیزی اٹھ گیا پورا مکہ کھڑا ہو گیا ایک آگ لگ گئی پورے میں ایک آگ لگ گئی ہے پورے مکے میں نبی پاک کو پتھر مار کے اتنا مارا گیا اتنا مارا گیا کہ آپ سر سے لے کے پاؤں تک نئی روحان ہو گئے کوئی سپاپے بھی کھڑے پتھروں کی بارش ہو گئی سکیتہ نے کہا کا سائرل جاؤ الحاظہ داؤتنا تب لگا سائرل جاؤ الحاظہ جما جماعتنا اور آپس میں کہتے اور چلو چلو یہاں سے اجال اجالل آلحا الحم واحدہ اجال اجالم واحدہ اس نے بہت سارے علاحوں کا بنا دیا ایک علا ہم تو کہتے تھے کہ اس کا علاج یہ کرتا ہے فلاں بیماری کا علاج یہ کرتا ہے اولاد لاج دیتا ہے مقدمے سے رہائی یہ دیتا ہے عزتیں یہ دیتا ہے پیغام لے کر اجالل آ رہا تھا کہ بڑی عجیب بات کہتا ہے طوفانے بد تمیزی اٹھا میرے پیارے پیغمبر کے خلاف لوگوں نے ہاتھوں سے مارا لوگوں نے زبان سے ستایا آپ کو دینی حجیت دینے کی کوشش کی گئی نبی پاک کی دو بیٹیوں کو گھر بیٹھے تلاش نامے بھیج دیے باپ کے لیے ایک سے بڑی ابیزت کوئی نہیں ہوتی دو بیٹیوں کو تلاش نامے مل گئے اور آپ کے گھر میں آ کے وہ تلاش نامے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہیں ذہنی ابیزت دی گئی شاعر کہا گیا فتوے لگائے گئے مجنون کہا گیا تبھی تو اللہ نے ایک سورت میں کہا نون بر قلم و ما یس رور بما انتہے متو ردی مجنون میرے پیغمبر مجھے قلم کی قسم ہے اور جو کچھ وہ قلم لکھتا ہے مجھے لکھے ہوئے قرآن کی قسم ہے مجھے قلم کی, کی, کی قسم ہے مجھے جو قسم ہے مجھے چیز کی قسم ہے بے ربی کا مجنون میرے پیغمبر میں تجھے دو قسمیں اٹھا کے یقین دلاتا ہوں کہ تم مجنون نہیں ہے تو مجلوم نہیں ہے میرے پیغمبر ہم مجنون نہیں ہے اس کی دلیل ہی ہے کہ ہم نے آپ کو قرآن جیسی کتاب دی ہے یہ قرآن ہم مجلونوں کے لیے کرتے یہ نبوت ہم مجلوں کو دیا کرتے ہیں یہ رحمت ہم مجرونوں کو دیا کرتے ہیں یہ نبولت ہم مجلونوں کو دیا کرتے ہیں یہ رسالت ہم مجلونوں کو دیا کرتے ہیں نبی پاک کو اذیت دی گئی طوفان بدتمیزی مکے میں اٹھ کھڑا ہوا ہر طریقے سے دعوت کو روکنا تھا ہاتھ کے زور سے نہ روک سکے کے زور سے لالت کے دور سے نہ روک سکے خود آ کے پیشکش کرتے ہیں جس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے ہم نکاح کروانے کے لیے تیار ہیں مکے کی سرطنت چاہتا ہے ہم سرطنت دینے کے لیے تیار ہیں اور کی دولت چاہتا ہے زیور چاہتا ہے سونا چاہتا ہے مال چاہتا ہے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں لڑکی کا لالچ بھی دیا گیا حکومت کا لالچ بھی دیا گیا نالت کا لالچ بھی یہ تینوں چیزیں لے لے ان میں سے ایک چیز لے لے اپنا یہ پیغام چھوڑ دے جو تو کہنا چاہتا ہے نبی پاک نے ابو طالب جو اس پیغام کو لے کے آئے تھے نبی پاک نے ابو طالب کو کہا کہ چچا اچھا زمین کی کی بات کرتے ہو لڑکیوں کی بات کرتے ہو زیور کی بات کرتے ہو دولت کی بات کرتے ہو زیور اور چادل سونے کی بات اور کی بات کرتے ہو مجھے کابا کے رب کی قسم ہے اگر میرے ایک ہاتھ پر صورت کا نظام اور دوسرے ہاتھ پر چاند کا نظام لا کے رکھ دو پھر بھی میں اس مسئلے کو عید کو نہیں چھوڑ سکتا میں اس مسئلے کو نہیں چھوڑوں گا میں ڈٹ گیا ہوں چچا کہنے لگے چچا کہنے لگے بیٹا بیٹا میں بوڑھا ہو گیا ہوں میں تیرا سہارا نہیں بن سکتا میں تیرا دفاع نہیں کر وہ لوگ بڑے مجھے بڑا مجبور کر رہے ہیں میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکوں گا نبی پاک نے فرمایا چچا یہ غلط فہمی آپ کو کب سے ہو گئی ہے کہ میں آپ کے سہارے بیان کرتا ہوں یہ غلط فہمی آپ کو کب سے ہوئی کہ میں آپ کے سہارے بیان کرتا ہوں چھوڑنا ہے تو آج چھوڑ کے چلے جاؤ چچا میں اس مسئلے میں نرمی اختیار نہیں کر سکتا میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ طوفان بدمی جب اٹھا مخالفت نے جب زور پکڑا تو مخالف مخالف بے جب بن جاتے ہیں تو پھر انہیں تویا نہیں رہتی ہے اسی لیے حیائی کا مظاہرہ اس وقت ہوا جب نبی پاک کے دوسرے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا قاسم کا انتقال تو پہلے ہو چکا تھا جو آپ کا بڑا بیٹا تھا دوسرے بیٹے کا جب انتقال ہوا جس کا نام عبداللہ تھا اور اس کا لطب تھا تج کا لطب وہ نبی پاک کے چھوٹے بیٹے تھے جب ان کا انتقال ہوا تو نبی پاک کے چچا ابو نے اللہ میں جا کے جتنے مشرقی بیٹھے ہوئے تھے ان کو جا کے خوشخبری سناتا ہے اور ہوا ناشتہ مناؤ خوشیاں مناؤ محمد تو اب تر ہو گیا محمد تو اب تر ہو گیا اب تک کا میں نے نسل قطع اب تر کا میں نے بے نام و نشان ہونے والا اب تر کا میں نے جس کا نام دنیا میں باقی نہ رہے نام لکھتا ہے نشان لکھتا ہے نسل لگتا ہے نہ کا نام و نشان دنیا میں باقی رہے یہ اب کا مینا ہوتا ہے ان کا مقصد یہ تھا لڑکا اس کا ہے کوئی نہیں لڑکے اس کے انتقال کر گئے ہمیں تو یہ خطرہ تھا کہ یہ دنیا سے چلا جائے گا تو بیٹا اس کی جگہ سنبھالے گا بیٹا باپ کا مشن سنبھالے گا چھوڑے بھی چند دنوں کی بات ہے چند دنوں کی بات ہے آخر اس نے بھی مر جانا ہے جب یہ مر جائے گا اس کا نام مٹ جائے گا اور لگ اس کی ختم ہو گئی نام جو دنیا میں نہیں رہے گا جب یہ پروپر مکے کی گلیوں میں میں شروع ہوا کہ اس کا بیٹا انتقال کر گیا ہے. نام اس کا لٹ گیا نریلا نہیں ہے کہ گھبرانا نہیں میرے پیغمبر ان کے الزامات سے پریشان نہیں ہونا کہ آپ کا نام مٹ جائے گا آپ جو نام و نشان ہو جائیں گے ان کا مقصد یہ ہے نام زندہ رہتا ہے بچوں سے یہ پاگل سمجھتے ہیں نام زندہ رہتا ہے اولاد سے یہ پاگل سمجھتی ہیں نام زندہ رہتا ہے جان نشینوں سے اور تیرا کیونکہ جان نشین سن کوئی نہیں تیرے دونوں بیٹے ہم نے واپس لے لیے میرے پیگمبر گھبرانا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے آپ کا نام و نشان دنیا تو دنیا رہ گئی ان لا آپ کل کہوں میرے پیغمبر میں قیامت کے دن مقام محمود پہ کھڑا کروں گا مقام شفاعت عطا کروں گا آزم الم سے لے کر قیامت کے آخری آنے والے سڑک تک ساری کائنات کے لیے میرے پیغمبر آپ شفاعت کریں گے میں آپ کی شفاعت کو قبول کروں گا حساب کتاب لوگوں کا شروع ہو جائے گا اور جب آپ کی شفاعت قبول ہو جائے گی اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آخری پیغمبر کی شفاعت قبول ہو گئی ہمارا مطالبہ مانا گیا ہے تو آزم الم سے لے کر قیامت کے آخری آنے والے سڑک تک جتنے لوگ معاشر میں ہوں گے میرے پیغمبر وہ تیرے گیت گانے لگیں گے وہ تیرے گیت گانے لگیں گے یہ ظالم کہتے ہیں کہ تیرا نام دنیا میں مٹ جائے گا ہم نے تو تیرا نام میدان معاشر میں زندہ رکھنا ہم نے دنیا میں بھی تیرا نام زندہ رکھنا ہے ہم نے میدان معاشر میں بھی تیرا نام زندہ رکھنا ہے. ہے ہم نے تو آپ کو حوض وثر بھی عطا کرنا ہے ہم نے تو مقام شفاف بھی آپ کو عطا کرنا ہے ہم نے تو ہم کا کے ہاتھ میں دینا ہے ان کوئی نہل اب آپ کو سمجھ آ اس بات کی کہ نبی پاک کے بیٹے فوت ہوئے اور مشرقی نے تانا دیا اس کا نام لکھ جائے گا اب تر ہو گیا یہ نسل کتا ہے. بے نام و نشان ہے نام تو زندہ رہتا ہے اولاد کی وجہ سے نام زندہ رہتا ہے بیٹوں کی وجہ سے بیٹے اس کے ختم ہو گئے اس کا نام مٹ جائے گا نبی پاک کے سن کے پریشان ہوئے مضمون ہوئے تسلی طور پہ اللہ نے اس سورت کو اتارا ان کو مفصوری مفسرین اس کے چھبیس مانے کیے چھبیس لیکن اردو میں یا ہماری زبان میں جائے بہت مشکل ہے کچھ لوگوں نے کیا انہوں نے کہا سے مراد ہے الخیر و دنیا اور آخرت کی بہت ساری بھلائیاں کوسر کا کیا میں نے دنیا اور آخرت کی بہت ساری بھلائیاں جو دنیا میں بھی عطا کروں گا میرے سیگر آپ کو اس کی تفصیل ہم کریں گے انشاءاللہ یہ صرف ایک خاکہ تھا آپ نے بتایا آخرت میں بھی آپ کو فلائیاں عطا کروں گا دنیا میں بھی آپ کو بلائیاں دوں گا آخرت میں بھی آپ کو بھلائیاں اتا کروں گا یہ جو بھلائیوں کا دینا ہے جس کو میں نے عربی میں کہا حل خیروں کثیر بہت ساری فلائیاں یہ قوسر کا مفہوم ہے ان نہ آئی نا میرے پیغمبر میں دنیا و آخرت کی بھلائیاں کروں دنیا واقع کی بھلائیاں جب ہم نے آپ کو عطا کر دینی ہے میرے پیغم اور ہم نے آپ کا نام میدان معاشرے میں بھی زندہ رکھنا یہ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کا نام لٹ جائے گا آپ کا نشان گٹ جائے گا مجھے نبی پاک کا ایک بیٹا مدینہ میں پیدا ہوا جس کا نام آپ نے ابراہیم رکھا وہ بھی دودھ پیتا تھا کہ اللہ نے وہ بھی واپس لے لوں بال لوگوں کو کہتے ہیں سر کوشر ہے اور یہ آپ کے بیٹے ابراہیم کے انتقال کو پوکری لیکن اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ مکی ہے اور آپ کے بیٹے عبداللہ کے انتقال کو پوکری کچھ مفسرین نے کہا دونوں جگہوں پہ نالے ہوئی جب عبداللہ کا انتقال ہوا تو مشرقی مکہ نے تانے مارے اور بکواس کیے تو ان کو جواب دیا مکہ میں اور جب مدینہ منورہ میں آپ کے چھوٹے بیٹے ابراہیم ان کا انتقال ہوا تو ندینے کے یہودیوں نے بکواس کیے اللہ نے دوبارہ صورت اتاری اللہ صحیح کل صحیح میرے پیغمبر آپ کا تیسرا بیٹا یہ جو اللہ نے آپ کے بیٹے بچپن میں لے لیے عجیب بات ہے کوئی بیٹا آپ کا زندہ نہیں رہا کوئی بیٹا آپ کا ملوت تو نہیں پہنچا مالک نہیں ہوا کوئی بیٹا آپ کا بچپن میں اللہ نے آپ کے بیٹے اپنے پاس اٹھا لیے یہ دین ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مولوی کے بیٹے کے لوگ مولوی کیا دیتے ہیں کہتے ہیں نا کاضی کے بیٹے کے لوگ قاضی کہہ کیا دیتے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تری ختم نبوت کی حفاظت اس اس نبو کا ذکر کیا فرمایا مَا سے رسول اللہ لیکن میرا پیغمبر اللہ کا رسول ہے وخاتم النبیین جی. اور سارے نبیوں کا کیا ہے خاتم سارے نبیوں کی مور ہے نبیوں سے آخر میں آنے والا ہے اللہ نے سارے بیٹے کو کرنے لیے تاکہ ختم نبوت کا کیا کیا جائے تحقیق کیا جائے اس پہ کوئی آخ نہ آئے زیر میں ایک دفعہ پھر اس بات کو دوہرائیے تاکہ آئندہ درف جب ہم کا کومانا شروع کر دیں گے تو آپ کے زیر میں نشانے میں دور رہنا چاہیے ہاں جی کیا حالات تھے آپ کا بیٹا فوصلہ عبد اللہ تو مشرقین مکانے پروسا جنڈا کیا ان کا نام مٹ جائے گا ان کی اولاد کوئی نہیں ہے ان کا بیٹا کوئی نہیں ہے نام تو بیٹوں کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں بیٹا اس کا کوئی نہیں لہٰذا چند دنوں کی بات ہے ان کا نام و نشان مٹ جائے گا یہ اوتر ہیں یہ نسل کتا ہے بے نام و نشان ہو جائے گا یہ تو گندہ یہ درد رکھیے اس میں میں کوشل کا معنی کریں گے پھر کوشل کا مینا آپ کو سمجھ آئے گا ان کا مقصد تھا یہ بے نام و نشان ہے یہ نسل کتا ہے اس کا نام دنیا سے لٹ جائے گا اس لیے کہ اس کی حقیقی اولاد کوئی نہیں اللہ نے اس موقع پر ان کے اس پروپگنڈے کا جواب دیتے ہوئے سورج کو اپنے پیگمبر کے پر ان کے پروپگنڈے کا جواب دینا تھا اللہ نے جواب دیتے ہوئے سورت کو لازر کیا دیکھیں جی اگر رکن شہید آ جائے تو رکن امید کرنا بہتر ہے سردر کرنا بہتر ہے میں تو نہیں سمجھ سکتے کہ روکی میں شہید آگے کا کیا مطلب ہے اگر مطلب یہ ہے اس پاریگر کر کے جانے گا آپ سب نہیں جانا نہیں ہے آج آج تو بہت انتظام ہے آپ کے لیے آج کے حلوہ شریف پکائی ہے آج آپ کہاں جا رہے ہیں آج تو ہمارے دوستوں نے آپ کے لیے حلوے کا انتظام کیا ہے اور جناب پلاؤ کی آپ بیگیں پکیئیں گی حلوے کی بیگیں آپ گلی بتاؤں گا کہ آپ ڈھائی نہ جائیں گے ہلوے کی بیگیں ہیں پلاؤ کی بیگی ہیں آج سب لوگ یہی بیٹھے سب لوگ بیٹھے ان شاء اللہ ہے کری سال کیا کریں تربیت کیا کی کریں ایک دوسرے کو اپنے بھائی کو ترجیح دیا کریں اتمیدان سے بیٹھیں ابھی تو بس بارہ منٹ رہتے ہیں ابھی تو دیکھے کل یہ ایک پمفلٹ سارے شہر میں تقسیم ہوتا رہا میں بازار گیا وہاں بھی چند لوگوں نے مجھے دکھایا رات کے جناب شاید میرے ٹیلی فون کی گھنٹی ایک منٹ کے لیے بن لی تھی پھر کے لفظ لکھو کچھ مصیبت میں آ گیا اگر لوگوں کو ڈالے آبی صبح قیامت آ رہی پوچھتے خود کے بار خود تھا نام بیگنے کے لیتے تھے ہماری گھر والی عورتیں بڑی پریشان ہے ہوتے خود پریشان یہ جو لوگ کہتے ہیں مولویوں کے خلاف ایک طرف کا گندہ ہے بعض میرے اتنے نا ہوتے ہیں نا اتنے نالائک ہوتے ہیں نا کہ آپ کی بات ماں اوقات صحیح معلوم ہوتی ہے؟ یہ کتنی نا لاہلی کتنی لاہلی کی یہ بات تھی کہ دن آپ پندرہ رمضان ہو جمعہ کا دن آ جائے تو صبح کے ٹائم کمروں کے دروازے بند کر کے رضامت کر دو اللہ تعالیٰ نہ کرو بچوں کی طرف نہ ہو جب بھی آزاد سے آسار مثلاً بادل آتا نا بادل تو نبی اکاس مسجد میں آ جاتے بڑی دعائیں مانگتے بڑی دعائیں مانگتے بڑی دعائیں حضرت آشا کہتی رسولہ بادل ہی ہے اور آپ اتنے پریشانی تھے نبی اباد نے فرمایا آشا پہلی قوموں پر جب عذاب آیا تھا تو بادلوں کی شکل میں میں دیکھتا ہوں کہ لیکن نبی پاک نے اس اگر اس کو عذاب سمجھا یا ڈمانڈ کیا تو کمرے کے اندر گئے کہ مسجد میں آیا مسجد میں میں نے آج جنہوں کو بھی, بھی آج آپ کو اس اسی میں سے آپ کو ایک بات بتانے لگا اس کو پڑ گرا فرمایا سنیے فرمایا کہ نصف مائے رمضان نصف مائے رمضان شبے کی ماں رات جنے دے گی شبے دبا دے جائے کھڑے ہیرے کو اٹھا دے گا سبھی کی ماں کو رات گھر بھائی سب کی ماں آگے جا کے فرماتے ہونے کے دن نماز فجر پرس کو پہ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ اپنے دروازے بند کر لو دھماکہ ہونا ہے رات کو دھماکہ ہونا ہے سبے کی ماں پہ لہس بڑھو صبح ہوتا جس میں جو راسٹ گھڑی نا جس نے جو روایت بنائی گھڑی اس بیچارے کو پتا نہ چلا کہ میں پیچھے کیا کہا میں پیچھے کیا کہہ چکا ہوں میں نے دھماکے کا بچت تو بتایا رات کا اور کمروں میں بند ہونے کا بچت میں بتا رہا ہوں ہمارے خبر کے بعد کا جیب بات تو دھماکہ رات کو ہوگا اور کمروں میں داخل ہو صبح کے بچت بڑے پریشان ہوئے بیچارے لوگ بڑے پریشان ہوئے لوگ گھر گھر میں جو دھماکہ ہوگا صبح یہ سب جھوٹ تھا اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی یہ سنے گی ایک دعا اللہ سے دعا کریں میں بھی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جیسا رمضان کے مہینے میں ماحول ہے کہیں کسی گانے کی آواز نہیں آتی زندگی بڑی آرام سے بسر ہو رہی ہے اللہ تعالی رمضان کے علاوہ گیارہ مہینے میں بھی ایسا ماحول پیدا کرتا کیا بعید ہے وہ تو جو چاہے کر سکتا واقعی اللہ سے کوئی بعید نہیں ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ماحول رمضان و مبارک میں ہوتا ہے مسلمانوں کا یہ بعد بعد میں میں بھی قائم ہو. میں بھی قائم قائم ہو رہے بیماریوں کے لیے کچھ درخواست ہے ایک دعا اس کے لیے ہولی تو نماز استثکار چاہیے تھی حکومت بھی اس طرف کوئی توجہ نہیں کر رہی ہے حکومت کو سرکاری طور پر اس کی توجہ کرنی چاہیے تھی جگہ جگہ نماز استثقا پڑنی چاہیے تھی یہ حکم ہے شریعت کا کہ جب بارشیں بند ہو جائیں تو پھر نماز پڑھو کھلے میدان میں باہر نکلو چلو رو, رو، اس طرح کرو اللہ کے آگے گر جر گراؤ گیٹ مانگو شاید اللہ کو تمہاری سالت پہ رحم آ جائے تمہاری سالت پہ رحم آ جائے یہ بارشوں کا نہ ہونا یہ قید سالی کا پیش خانہ ہے اس کے اثرات آپ کی فصلوں پر جو کریں گے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے اور طبیعتوں کے جو اثرات پڑ رہے ہیں وہ تو سب تھے سامنے بارش رحمت ہے اور موقع پہ بارش کا اترنا یہ بہت بڑی رحمت ہے اس لیے آپ ہر نماز کے بعد جب اور دعائیں مانگتے ہیں یہ دعا لاز مانگا کریں اللہ باران رحمت نہ ہے اللہ رحمت کی بارش اٹا کرنا ایک اپیل جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا آپ توجہ سے میری اس بات کو سنیں گے ہمارا مدرسہ جامعہ ضیاء العلوم پہلے اٹھارہ بلاس میں کام تھا میرے والد صاحب نے یاد رکھی یہاں جگہ کی قلت تھی کمرے نہیں تھے اس لیے وہ باہر منتقل ہوا معاویہ مسجد کے سامنے یہاں ہم نے ڈبل سپوری اس کی بنائی اس وقت ہمارے پاس تقریباً چھبیس کے قریب کمرے ڈبل سپوری وہ بہت خوبصورت عمارت ہے آپ کبھی معاویہ مسجد کے سامنے آ کے دیکھیں آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ بہت خوبصورت عمارت بنائی دے یہ جانے دیا بیالیس سال سے دین کی خدمات میں مصروف ہیں آپ حضرات سے میری اپیل یہ کہ زکات آپ نے نکالنی نکالی اللہ آپ کو توفیق دے زکات نکالنی وہ آپ نے کہیں نہ کہیں دے لی ہے کہیں نہ کہیں آپ نے وہ زکات ختم کرنی ہے یہ جو دکانوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ منٹے آ جاتے ہیں پانچ پانچ روپئے دس دس روپئے لگا کے اٹھا کے دے دیتے ہو کبھی سوچا کہ مانگنے والا کون ہے زکت ادا ہو رہی سنیے اگر کوئی شرط کرنے والا آدمی بدعات کا مستقبل اگر آپ اس کو زکات دیں گے زکات کی ادائیگی نہیں ہوگی پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہو زکات کی ادائیگی نہیں ہوگی ضروری ہے جس فقیر کو آپ زکات دے رہے ہیں وہ صحیح داؤ اس کا درست ہونا چاہیے تب زکات آپ کی خرچ ہوگی یہ نہیں کہتا کہ مسکینوں کا حق نہیں ہے رشتے داروں کا حق نہیں ہے غریبوں کا حق نہیں ہے سب سے پہلے رشتے داروں کا حق ہے میں بل کو صحیح بات کروں گا لیکن جب آپ وہ بکاس کی رقم کسی مدرسے میں داخل کریں گے طالب علم اس کو استعمال کریں گے تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا جب تک وہ طالب علم اپنے اپنے علاقے میں قرآن سناتے رہیں گے آپ کو اس کا سواب ہو مل کر تو آپ اس مدرسے کو جانیا جائے کو نہ بھولے گا جو لوگ بقاف کی ادائی کرتے ہیں وہ مدرسے میں داخل کر لیں الحمد للہ اللہ فرونا اللہ فرزنا اللہ فرض بنا یا اللہ ہمارے گناہوں کو مواف فرما دے اللہ عماسماسما اللہ خوشگوار بارش اطا فرما دوں یا اللہ خوشگوار بارش اطا فرما دوں تمام بیماروں کے لیے دعا کرو گی جی. اللہ تمام کو جی. ہے, بیماروں کو شفائے کام عطا فرمائے یہ کہ رفیق صاحبہ یہاں سخت بیماری میرے لیے بیا کریں اللہ انہیں بھی سب عمارت و اللہ شفاء کاملہ آدھا فرما دیں یہ کہتے ہیں میری بیٹی کی اعلیٰ نہیں ہے حد حسین سب کہتے ہیں ان کے لیے بھی سب وہ لوگ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے سب کے لیے بیا کرے اللہ نے صاحب اعلی فرما دے اللہ ہر مسلمان کی ہر جائد حاجت کو پورا فرمائے وصلی اللہ علیہ اجمہ معمول برحمۃ اللہ